آج جمعہ کا دن ہے تھا بلکہ اور آج کے دن وہ ہم محدثین کرام کا جو ہے وہ ذکر خیر کرتے ہیں تو جو میرے ترکیب تھی محدثین کرام میں سے آج اس سے متعلق آخری محدث ہیں امام طاوی رحمت اللہ تعالی علیہ تو آئیے ابھی کسی کا ہینڈ بھی ریز نہیں ہے تو ہم مطلب امام صحابی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مختصر آپ کو بتاتے ہیں اور پھر ان کی ایک کتاب ہے شراف مانیفاش اس کا تعارف بھی انشاءاللہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں الرجیم بسم رب الرحمن الرحیم رسول اللہ علی یا حبیب اللہ الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحذين الجود والكرم واله وبارك وسلم امام ابو جعفر طحاوي تیسری صدی کے عظیم محدث اور بے بدل فقیہ تھے محدثین اور فقہاء کے طبقات میں ان کا یکساں شمار کیا جاتا ہے صرف صالحین میں ایسے جامع حضرات کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں جو حدیث اور فقہ دونوں شعبوں میں صنعت کی حیثیت رکھتے ہوں محدثین ان کو حافظ اور امام کہتے ہیں اور فقحا ان کو مجتد منتصب قرار دیتے ہیں شیخ ابد القادر نے کہا کہ وہ سکہ نبیل اور حدیث کا مسکن تھے سمعانی نے کہا کہ وہ امام عاقل اور سکہ شخصیت کے مالک تھے اور ان کی وفات کے بعد دنیا آج تک ان کی نظیر نہیں پیش کر سکی امام سیوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ وہ حدیث اور فکر امام علوم دینیا کے ماوا اور احادیث نبویہ کے ملجا تھے اور حافظ ابو شیرازی کہتے ہیں کہ امام ابو جعفر صحابی رحمت اللہ علیہ اور ابو حنیفہ کی علمی ریاست کی منتخ ہیں حافظ ابن عبد البر نے کہا کہ وہ کوفیوں کی روایات اور مسائل فکیہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے تھے اور تمام مذاہب فقحا کے عالم تھے اور ابتقانی نے کہا کہ مذہب حنفیہ تو الگ رہا ابو جعفر تہاوی رحمت اللہ علیہ کی نظیر کسی مذہب میں نہیں ملتی سبحان اللہ آپ کا پورا نام معقونیت و القاب و نصب اس طرح ہے الامام الحافظ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن عبد الملک بن سلما بن سلیم بن خباب الازدی المصری الاوی الحنفی رحمت اللہ علیہ عزدی میں قبیلہ عزد کی طرف نسبت ہے جو عزد بن عمران کی طرف منصوب ہے اور حجری قبیلہ حجر کی طرف نسبت ہے حجر نام کے تین قبائل تھے حجر بن وحید حجر ضی اور حجر عزد امام طحاوی کی جس قبیلے کی طرف نسبت ہے وہ یہی ہے اور مصر میں وادی نیل کے کنارے تہا نام کی ایک بستی ہے اس میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو تہابی کہا جاتا ہے حافظ ابن حجر افق کلانی علیہ محدث, محدث محی الدین ابو محمد عبد القاضر علیہ رحمہ صاحب الجوار المبیہ شاہ عبد العزیز محدث اور مولوی عبدالحی لکھنوی نے امام تحابی سے نقل کیا ہے انہوں نے اپنا سال ولادت دو سو انتالیس ہجری بیان فرمایا یعنی دو سو انتالیس ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور امام ابو عبداللہ شمس الدین زہبی نے دو سو سینتیس ہجری سال ولادت جو ہے وہ بیان کیا ہے امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے مامو ابو ابراہیم مزنی سے فقہ شافعی پڑھنی شروع کی لیکن آپ کی طبیعت سلیمہ میں جو قوت استل کی تلاش اور نظر میں باریک دینی تھی اس نے بہت جلد آپ کا رخ شاف اور عیت سے حنفیت کی طرف موڑ دیا چنانچہ دو سو سڑسٹھ ہجری میں آپ نے مصر جا کر اس وقت کے شعرا آفاق استاد ابو جعفر احمد بن ابی عمران موسا بن عیسیٰ سے فقہ حنفی کی تحصیل شروع کر دی اور امام احمد بن ابی امران کی کانفی میں زبردست دسترس رکھتے ہیں اور دو واسطوں سے ان کا سلسلہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا تھا اس طرح امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی جو سند امام اعظم سے متصل ہے وہ دوسری جو ہے سنعت کے دو وسیلوں سے ہے اور مصر کے بعد امام تحابی رحمت اللہ علیہ شام چلے گئے وہاں شام کے قاضی القضا ابو حاضم سے فکر کی تحصیل کی ان کے علاوہ مصر کے باقی مشایخ سے علم حدیث میں استفادہ کیا اور جس قدر مشائق حدیث ان کی زندگی میں مصر آئے ان سب سے امام صحابی نے علم حدیث میں استفادہ کیا جن میں سلیمان بن شعیب کی ثانی ابو موسا یونس بن عبد العلی وغیرہ کے نام لیے جاتے ہیں حافظ بن حجر کلامی علیہ رحمن علم حدیث میں امام تحابی رحمت اللہ علیہ کے جن مشائق کا ذکر کیا ہے ان میں سے یونس بن عبد العلہ ہارون بن سعید محمد بن عبداللہ اللہ بجر بن نصر یسا بن مشرود ابراہیم بن ابی داود ابو بکر بکار بن قطعبہ رحمت اللہ تعالی مجمعین ہیں اور امام زہبی نے ان اساتذہ کے علاوہ عبد الغنی بن رفا علیہ رحمہ کا بھی ذکر کیا ہے امام تحابی رحمتہ اللہ علیہ کی علمی شہرت دور دراز علاقوں میں پھیل چکی تھی اس لیے آپ سے استفادہ کرنے کے لیے دور دور سے علم آتے تھے جن بے شمار لوگوں نے آپ سے علم حدیث میں سیما حاصل کیا ان میں سے چند حضرات کے اسما یہ ہیں ابو محمد عبد العزیز حافظ احمد بن القاسم ابو بکر علی بنیاد اللہ بن, بن علیدی حسن بن القاسم قاضی ابن ابل ابو الحسن محمد بن احمد اخمینی حافظ ابو بکر محمد بن ابراہیم ابوالحسن علی بن احمد تحاوی وغیرہ اجمائین امام ابو جافر جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ ابتداء میں شافی المذہب تھے بعد میں شاخ کو چھوڑ کر حنفی مسلک اختیار کیا عام شواط مصنفین نے اس کا سبب بیان کرنے میں حقیقت پسندی سے کام لیا مثلا امام ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام کہاوی پہلے شاقی المذہب تھے تو ایک دن دوران تعلیم ان کے ماموں ان پر ناراض ہوئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ تم سے کچھ نہ ہو سکے گا تو امام تحاوی رحمت اللہ علیہ اس بات پر ناراض ہو گئے اور جا کر ابو عمران حنفی سے پڑھنا شروع کر دیا یعنی مطلب فکا حنفی اختیار کر لی لیکن استاد کا شاگرد پر محض ناراض ہونا کوئی اتنی اہم اور شدید بات نہیں ہے جس کی وجہ سے مسلک بدلنا پڑے اصل بات کیا تھی اس کا علامہ عبد العزیز جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ عبقدا ان شافی المذہب تھے ایک دن یہ ذرا سنیے گا بہت زبردست بات ہے ایک دن انہوں نے کتب شافعیہ میں پڑھا کہ جب حاملہ عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو بچہ نکالنے کے لیے اس کے پیٹ کو چیرا نہیں جائے گا یہ فقہ شافعی میں مسئلہ ہے دوبارہ سن لیں کہ امام تحابی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک دن کتب شافعیہ میں پڑھا کہ جب حاملہ عورت مر جائے اور اس کے مسائل شرعیہ میں امام اعظم ابو حنیسہ رحمۃ اللہ علیہ کا مؤقف کسی جگہ بھی احادیث کے خلاف نہیں ہے اور جو روایات بظاہر امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے مسئلے کے خلاف ہیں وہ یا مول ہیں یا منسوخ تو اس تصنیف میں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ متعدد جگہ پر احادیث پر فنی حیثیت سے کلام کرتے ہیں اور مخالفین کی پیش کردہ روایات پر فن رجال کے لحاظ سے جرا کرتے ہیں اس کے علاوہ عقلی لحاظ سے بھی مخالفین کے نقطہ نظر کی تدریف کرتے ہیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب روایت اور ذرائع کی جامع ہے اور جن خوبیوں اور محاسن پر یہ کتاب مشتمل ہے ساہسکتا کی تمام کتب ان سے خالی ہیں امام ابو جعفر تحابی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے بعض اہل علم حضرات نے فرمائش کی کہ میں ایک ایسی کتاب تصنیف کروں جس میں احکام سے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جمع کروں جو بظاہر متعارض ہیں اور چونکہ ملحدین اور مخالقین اسلام اس ظاہری تعارض کی وجہ سے اسلام پر پان کرتے ہیں اس لیے ان متعارض روایات میں تدبیک دینے کے لیے علماء اسلام کی ان تعویلات کا ذکر بھی کروں جو کتاب و سنت اجماع اور اقاویل صحابہ سے معید ہیں اور جو روایات منسوخ ہو چکی ہیں ان کے نسخ پر دلائل پیش کردوں تاکہ احادیث نبویہ کے درمیان تعارض نہ رہے اور تعین مخالفین سے یہ روایات بے غبار ہو جائیں امام تحابی رحمت اللہ تعالی نے اپنی اس تصنیف کا نام شرح معانی الاثار رکھا ہے آثار سے مراد احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ ہیں یعنی احادیث اور آثار کے معانی میں فی نفسی ہا یا باہمز ظاہری طور پر جو تعارض ہے امام صحابی نے ان احادیث و آثار کے معانی کی شرح اور وضاحت کر کے اس تعارض کو اٹھا دیا ہے اصل نام تو اس کتاب کا شرح معانی الاثار ہی ہے لیکن بعض دفعہ اختصار اور تحفیف کی غرض سے اس کو معانی الاثار سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے تمام اماحات کتب حدیث میں امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز سب سے منفرد اور دلچسپ ہے وہ ایک باپ کے تحت پہلے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث وارد کرتے ہیں پھر ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستمل کیا ہے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ احناف اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کی دلیل ایک اور حدیث ہے جو اس حدیث کے مخالف ہے پھر اس حدیث کے متعدد ترک ذکر کرتے ہیں آخر میں مذہب احناف کو تقویت دیتے ہیں دونوں حدیثوں کا الگ الگ محل بیان کر کے تعارض دور کرتے ہیں اور کبھی پہلی عدیز کی صنعت کا ضعف ثابت کر کے دوسری عدیز کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض اوقات پہلی عدیز کا منسوخ ہونا واضح کر دیتے ہیں نیز انہوں نے ہر باب میں اس بات کا التظام کیا ہے کہ احناف کی تائید کرنے کے لیے آخر میں ایک عقلی دلیل پیش کی جائے اور اگر مسئل کے اناف پر کوئی اشکال وارد ہوتا ہو تو اس کو بھی دور کر دیتے ہیں تو چند مطلب اس بارے میں یہ ہم نے جو باتیں کی ہیں جیسے امام تا رحمتہ اللہ نے اپنی صنعت کے ساتھ ایک ادیس روایت کی یعنی نا بغیر وضو کے نماز صحیح ہے اور نہ بغیر بسم اللہ کے وضو یہ ایک حدیث ہے پھر اس مضمون کی ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں اور کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک قوم کا یہی مذہب ہے کہ وضو بغیر بسم اللہ کے صحیح نہیں ہے پھر لکھتے ہیں کہ بعض دوسرے حضرات یعنی احناف نے ان لوگوں سے اختلاف کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جس شخص نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے اچھا نہیں کیا لیکن اس کا وضو صحیح ہے اور دلیل یہ حدیث ہے کہ مہاجر بن قنف سے روایت کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کرتے وقت سلام کیا حضور نے ان کے سلام کا جواب وضو سے فارغ ہو کر دیا اور فرمایا مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے سے اس کے سوا اور کوئی چیز مانے نہیں تھی کہ میں بغیر وضو کے اللہ کے ذکر کو پسند نہیں کرتا ہوں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام کہاوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑی کیونکہ آپ نے بغیر وضو کے اللہ کے ذکر کو جو سلام کے جواب کی صورت میں تھا ناپسند فرمایا اور حضور کے فرمان لا وضو علی ملم یس کے دو مطالب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ بسم اللہ کے بغیر وضو السلم صحیح نہیں دوسرا یہ کہ بسم اللہ کے بغیر وضو کامل نہیں ہوتا اور یہی معنی مناسب ہے تاکہ دونوں حدیثوں میں تعارض نہ رہے پھر اس معنی پر مزید کرائن بیان کرتے ہوئے اپنی صنعت کے ساتھ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسکین نہیں ہے جس کو ایک کھجور یا دو کھجوریں یا ایک لکمے یا دو لکمے لوٹا دیں اس حدیث سے آپ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص بھی نفس ہی مسکین ہی نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ مسکین کامل نہیں ہے اسی طرح ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو رات سیر ہو کر گزارے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو اس حدیث کا بھی یہ مطلب نہیں کہ ایسا شخص مسلمان نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان کامل نہیں پھر فرماتے ہیں کہ ان قرائن کے پیش نظر یہ جو فرمایا کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں اس کو اسی پر معمول کیا جائے گا کہ وضو کامل نہیں ہوگا یہ نہیں کہ بسم اللہ نہ پڑی تو وضو نہیں ہوگا سبحان اللہ تو دیکھیے جب دو متعارض عدیثوں میں سے کسی ایک کے بارے میں نسخی دلیل مل جائے تو امام تحاوی رحمتہ اللہ علیہ اس کے منسوخ کی تصریح کر دیتے ہیں اور ایک حدیث کو معمول اور دوسری کو متروک اور منسوخ کرار دیتے ہیں اب اس کی بھی مثالیں ہیں یہ علمی گفتگو ہیں لیکن اگر کوئی مطلب اس کو توجہ سے سن رہا ہے تو اس کے لیے قیمتی موتی ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں امام تا حاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صنعت کے ساتھ حضرت سید ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ حدیث ہے اس حدیث کو اختلاف الفاظ کے ساتھ ترک کے متردہ سے روایت کرنے کے بعد امام تحابی رحمتہ اللہ علیہ ایسی احادیث روایت کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز خانے سے وضو نہیں ٹوٹتا مثلا روایت ہے حضرت ابو ہورڈا سے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پنیر کا ٹکڑا کھایا تو وضو کیا پھر اس کے بعد ایک شانہ تناول فرمایا اور نماز پڑھی جب کہ آپ نے وضو نہیں فرمایا شانہ یعنی کندھا یعنی گوشت امام تحابین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دلائل سے واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کو ترک کرنا تھا اور جو روایات اس کے مخالف ہیں وہ دوسرے فیل کے ساتھ منسوخ ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیے علمی موتی ہیں علمی بحث ہے جن سے حدیثوں پر ذہن کھلتا ہے لیکن یہ میرا آپ کا کام نہیں یہ ان محدثینی کا کام تھا ہم تو ان کی کتابیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے الحمدللہ اور ان احادیث کو سمجھنے میں اختلاف کی وجہ سے آئمہ میں اختلاف ہوا متعدد روایات میں سے کسی ایک روایت کو فیصلہ کن قرار دینے کے لیے بعض اوقات امام تحاوی رحمتہ اللہ علیہ فن رجال سے بھی مطلب کام لیتے تھے اور دو متضاد روایات میں سے ایک روایت کو بے اعتبار اسناد کے مجروع قرار دیتے تھے اور دوسری روایت کو راجے اب اس کی بھی بہرحال مثالیں ہیں اور پھر اسی طرح مطلب نظر صحیح کے ثبوت یعنی امام تحابی کا طریقہ ہے کہ وہ ہر باب میں اپنے مختار کو احدیث صحیحہ سے ثابت کرنے کے بعد دلائر اقلی اور نظر صحیح سے اس کو ثابت کرتے ہیں اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ سر پر مساح کرنے کی مقدار میں آئمہ کا اختلاف ہے ٹھیک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ پورے سر کا مساح فرض ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسا فرض ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر احادیث سے دلائل دینے کے بعد امام تحاوی فرماتے ہیں کہ وضو میں بعض اعضاء یعنی چہرہ اور ہاتھ پیر بال اتفاق دھوئے جاتے ہیں اور سر پر بھی اتفاق مسا کیا جاتا ہے البتہ مقدار میں اختلاف ہے احناف کے نزدیک سر کے باز کا اور مالکیہ کے نزدیک کل کا مسا فرض اور جب ہم نے مسا کی ایک اور نظیر تلاش کی تو ہم نے دیکھا کہ جب پیروں اور پر موزے پہنے ہوئے ہوں تو ان پر مسا جائز ہے سب کا اتفاق ہے کہ موضوع کے کل پر مسا نہیں ہوتا بلکہ بعض پر مسا ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ مسا کے بارے میں اصل متفقہ علیہ یہ ہے کہ بعض پر مسا ہو لہذا خر کے بھی بعض حصے پر مسا فرض ہونا چاہیے دیکھیے دلائل ہیں جو کہ ان مجتہدین کا کام تھا ان مطلب محدسین نے مطلب جو ہے یہ دلیلیں دی ہیں اللہ اکبر شرح معنی الاثار کی افادیت اور عظمت کے پیش نظر اس کی متعدد شروحات تصنیف کی گئی ہیں حاجی خلیفہ نے کشف گنون میں بعض شروحات کا ذکر کیا ہے اور کئی اس کی شروحات لکھی گئی ہیں اور علامہ بدرالدین محمود بن محمد عینی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی کی ہے اوروں نے بھی کی ہے جس کا مختوطہ مصر کے قطب خانے میں موجود ہے اور اس کتاب کا نام مبانی الاخبار فی شرح معانی الاثار ہے آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے اس کے علاوہ شرح معانی الاثار کے رجال کی تحقیق بھی علامہ عنی نے کتاب میں کی ہے معانی الاخیار فی رجال معنی الاثار نام کی یہ کتاب ہے اور معانی الاثار کے رجال پر ایک کتاب شیخ قاسم بن قتل بغ نے بھی لکھی ہے اور حافظ ابن عبد البر حافظ نے اس کی تلخیص بھی کی ہے اور متاثرین میں سے مولانا امجد علی اعظمی مفتی امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصنف بہار شریعت نے بھی اس کی ایک مبسعود شرح لکھی ہے لیکن وہ نہ تو مکمل ہو سکی اور نہ تباہ محب صورتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک مختصر اور مفید حاشیہ لکھا ہے جس میں مشکل الفاظ کے معانی اور بات کی پوری بحث کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں جو آج کل مطبوع نسخہ کے ساتھ دستیاب ہے تو یہ شرح معانی الاثار کا ذکر تھا اور امام تحابیر رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر پاک تھا اللہ تبارک و تعالی ان کے ذکر پاک کے صدقے ہماری بخشش فرمائے ہمارے ماں باپ کی بخش فرمائے عالم اسلام کو بلندیاں اور عروج نصیب فرمائے آمین خان صاحب تشریف لائیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ حضرت آپ نے ماشاءاللہ اللہ امام تحاوی رحم اللہ کا جو ذکر ہے جو ان کی شان بیان کیا آپ نے اس میں ابن عبد کی ایک بات بیان کی تو مجھے میرے سامنے حافظ ابن حجر اسکلانی کی اگر میں ایک عبارت پڑھ لوں اگر آپ کی اجازت ہو کیونکہ یہ عبارت تھوڑی سی کراس ہو رہی ہے اس سے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھ لوں تھوڑی سی آپ اس کی وضاحت کر دیں مطلب حافظ ابن حجر اسکلانی بہت بڑے مطلب محدث سے جُجو ان کا علم حدیث ترقی کرتے گئے، ان کے دل میں حنفیت کی صداقت گہر کرتی گئی مگر ایک خواب پر انہوں نے سارے ہی مطالعے حدیث کو قربان کر دیا وہ اپنی کتاب المجمع الموسس میں لکھتے ہیں کہ میں نے ابن البر خان کو موت کے بعد خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا کہ تم مردہ ہے اس نے کہا ہاں ہا میں نے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو اس میں ایسا شدید تغیر پیدا ہوا کہ میں سمجھا کہ وہ چھپ گیا پھر وہ اپنی حالت پر آ گیا اور کہا کہ اب ہم خیریت سے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ناراض ہیں میں نے پوچھا کیوں تو کہا کہ تیرا میلان ہنفیوں کی طرف ہے اس پر میری آنکھ کھل گئی اور میں بڑا حیران تھا کہ میں نے بہت سے ہنفیوں کو یہ کہا تھا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں ہنفی ہو جاؤں انہوں نے کہا کہ کس وجہ سے تو میں کہتا تھا کہ آپ کے مذہب کے فروغ اصول پر مبنی ہیں مذہب کے فروغ اصول پر مبنی ہے اور اب میں اس سے اللہ کی بارگاہ میں سفار کرتا ہوں اور اس کے بعد اب امام صحاوی صخا... الدر میں کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر وہ ویسے ہی حنفیوں کے ساتھ کیا جو امام زہابی نے شافیوں اور ہنفیوں کے ساتھ کیا تھا تو آپ اس کے بارے میں وداعت فرمائیں کہ ایک خواب دیکھنے کے بعد اتنی حضر اسکلانی جو تھے وہ مطلب ہنفیوں کے بارے میں ان کی رائے کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں حضرت کہ یہ مطلب اتنے حضرت اتنے بڑے ایک خواب پہ وہ سب کچھ کس طرح کیوں انہوں نے کو قربان کر دیا اپنے سب کچھ اگر ہنفیوں کی اتنی عزمت ان کے دلوں میں تھی یہ احناف کے بارے میں یہ محدثین کیوں اتنا وہ کرتے ہیں یہ ان کے دل میں کیا ایسی بات ہے حضرت تو اس کی وضاحت کر دیں سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دیکھیں خان صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ محدثین کرام میں اکثر تعداد تو شوافوں کی ہے نا شفاف حضرات کی ہے یہ آپ بھی ماشاء اللہ جانتے ہوں گے کہ محدثین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حضرت سید امام شاہ رعیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک والی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا مطلب محدثین نے علم حدیث سے متعلق علم کھلایا ہے ان میں کریڈٹ واقعی ان کو جاتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں کہنے میں اور حرج کیوں ہوں جبکہ چار معمہ حق ہیں الحمدللہ جہاں تک مسئلہ خواب کا ہے نا تو اس کو ہم اس بات پر بھی معمول کر سکتے ہیں کہ اللہ رسول کی رضا اس میں تھی کہ حضرت امام حجر اسکلانی رحمتہ اللہ علیہ اسی امام کی پیروی کریں جس پر تھے کسی اور طرف نہ جائیں اور اشارہ فرما دیا گیا خواب کے ذریعے ورنہ تو اس طرح کے خواب امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے متعلق بھی آپ کو مل جائیں گے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان سے متعلق بھی ارشاد فرمایا جس کا حدیث کا مقوم ہے کہ اہل مدینہ علم کی تلاش میں اتنا گھومیں گے کہ اپنے اونٹوں کے جگر کو پگلا دیں گے لیکن مدینہ سے بڑھ کر ان کو کوئی عالم نہیں ملے گا جس سے مراد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ محدثین نے لیا ہے پھر یہاں امام شافر رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو آپ نے خود واضح کیا امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ کی تعارف جب میں نے پیش کیا تھا تو ان کی بھی شان اور ان کیا بھی غرا آپ کے سامنے ظاہر ہوا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو خود اس طرح کے خواب مروی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اپنے قریب کیا کئی بزرگوں نے یہ خواب دیکھا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ دین اگر سریا ستارے پر ہوتا تو فارس کا ایک شخص اس کو وہاں سے جا کر لے آتا اور اسی طرح مطلب جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو جو ہے ان کا بھی مطلب معاملہ یہ تھا کہ آپ نے بھی شروع میں یہ خواب دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مزار شریف کو کھود رہے ہیں تو اس پر بھی جو تعبیر کے بڑے بڑے عالم تھے تو انہوں نے یہ تعبیر بیان کی کہ قبر مبارک کو کھودنے سے مراد ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام سے کی حدیثوں سے بے شمار مسائل اخذ فرما کر امت کی تعلیم اور امت کی اصلاح فرمائیں گے تو یہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں ہم سب چیزوں کو واقعات کو پڑھتے ہیں تو اللہ رسول کی رضا جس عالم جس محدث کے بارے میں جہاں ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی میدان میں کامیاب پھر ہوتا ہے اللہ رسول کے کرم سے الحمدللہ تو ظاہر ہے کہ اس پر ہم اسی بات کو معمول کریں گے جو آپ نے جو ہے عبارت جو ہے وہ پڑھ کر سنائی ہے اور ظاہر ہے کہ چاروں ام کرام حق ہیں اور اس سے متعلق کئی دفعہ بحث اور اس سے متعلق تفصیلیں گفتگو ہو چکی ہے تو امید ہے انشاءاللہ شاء سمجھ گئے ہوں گے ورنہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کا ابھی معاملہ دیکھ لیں کہ مسلکن شافعی تھے اور پھر جو ہے وہ انہوں نے حنفی مذہب کو اختیار کیا اور چونکہ شافعیوں کو چھوڑ کر حنفی ہوئے تھے اس وجہ سے آپ نے ایک ایسی کتاب تحریر فرما دی اور ایسی شاندار کتاب عزیز کی لکھ دی کہ جو ایسی شاندار چیز تو ظاہر ہے کہ سہاسکتا کی کتابوں کا بھی وہ اسلوب نہیں جس اسلوب پر یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ آپ نے فقہ حنفی کی مطلب رعایت میں حدیثیں جمع کی ہیں شرح معنی اور میں ورنہ آپ شاخیوں میں دیکھیں مالکیوں میں دیکھیں حملوں میں دیکھیں ان میں تینوں آئمہ ثلاثہ کے بڑے بڑے محدثین نے یا فقہاں نے یہ کام نہیں کیا جو کہ مذہب حنفی میں امام تحابی رحمتہ اللہ نے کر دیا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ باقی آئمہ میں بھی ایسی مثال نہیں ملتی جیسا حضرت امام تحابی رحمتہ اللہ علیہ ہیں کہ مذہب حنفیت پر دلائل کے طور پر حدیثیں جمع کی کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مخالفین یہ کہتے ہیں جی حدیث کا علم نہیں رکھتے تھے کیونکہ اس کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں حالانکہ مجتحد حدیث کے بغیر تو پیش کر ہی نہیں سکتا مسائل قرآن و حدیث پر جب تک نظر نہ ہو تو مسائل بھی بیان نہیں کر سکتا تو امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا بار الب کا اچھا سوال تھا یہ کسی بھائی نے غم مدینہ بھائی نے پوچھا ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ان کا نام تھا حضرت سیدنا عبد اصل نام ان کا عبد الرحمان ہے ردی اللہ تعالی عنہ